مسلم ابویالہ کی حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دو مسلمان آپس میں اللہ کی رضا کی خاطر ملاقات کرتے ہیں اور آپس میں مسافہ کرتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے صلو علی سلحی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیارے پیارے اسلامی بھائیوں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیشہ متوجہ رہتے ہیں رحمت الح کی طرف معرفت الہی کی طرف محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم کی مسلسل توجہ رہتی اور اسی وجہ سے آپ کی عبادت کے اندر وہ ذوق پایا جاتا اور آپ کی زبان مبارک پر اللہ کا ذکر جاری رہتا اور آپ کی زبان اطہر سے استغفار کے کلمات جاری رہتے استغفار کرنا اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں بار بار رجوع کرنا توبہ کرنا محبوب کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی سنت مبارکہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و وسلم دن بھر میں ستر مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے یعنی ستر مرتبہ اللہ تعالی سے مغفرت کا سوال کیا کرتے تھے اور تبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن بھر میں ایک سو مرتبہ اللہ تعالی سے مغفرت کا سوال کیا کرتے تھے استغفار کیا کرتے تھے امام احمد مسند احمد میں نقل کرتے ہیں کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو استغفار کیا کرتے تھے اس کے مختلف کلمات ہیں ان میں ایک مرتبہ یہ بھی کلمہ ہے اللہم انی استغفرک ما قدمتو وما اخرتو وما وما وانت المؤخر وانت الم اخر و قدیر اے اللہ میں تجھ سے اگلے اور پچھلے ظاہری اور باطنی اعمال کے حوالے سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں تو ہی ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھنے والا ہے وہ انت اعلی کل شدید اور تو ہر شے پر قادر ہے اللہ تبارک و وطالعہ کی بارگاہ میں یہ کلمات مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلب مغفرت کے لیے ادا فرماتے ہیں اسی طرح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے رابی فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ ول وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا یا الناس یابو اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو وہ انوبو الہی کل یوم میں آتا کیونکہ میں بھی اللہ کی بارگاہ میں ہر دن سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سو مرتبہ توبہ کرتے ہیں توبہ اور استغفار کا مفہوم کیا ہے یہ انشاءاللہ شاء آگے جا کے عرض کریں گے ایک اور روایت مسند احمد کے اندر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور مستدرک للحاکم میں ہے حضرت حضیفہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم نے ایک روز مجھے ارشاد فرمایا من یا حضیفہ اے حضیفہ تم طلب مغفرت سے دور کیوں ہو تم استغفار کرنے سے دور کیوں ہو یعنی ظاہری اعتبار سے جو ان کا مرتبہ ہونا چاہیے اس کے اعتبار سے دور سے تو ارشاد فرمایا کہ تم استغفار سے دور کیوں ہوا فر اللہ کلر تین و اطوب الرمایا کہ بے شک میں ہر دن میں اللہ تعالی سے سو مرتبہ مغفرت کا سوال کرتا ہوں اور سو مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ایک دوسری روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ ول وسلم کو اس طرح استغفار کرتے دیکھا یعنی وہ استغفار کیسے تھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ استغفار پڑھتے اور کتنی مرتبہ پڑھتے راوی فرماتے ہیں کہ ایک سو مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ استفار پڑتے تھے استغفار کون سی اطوب میں اس اللہ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں خود زندہ ہے دوسروں کو زندہ رکھنے والا ہے اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں مجلس سے اٹھنے سے پہلے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم سو مرتبہ استفار اور توبہ کے یہ کلمات ادا فرماتے ہیں اور حضرت عائشہ تعالی انہا فرماتی ہیں کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسالے مبارک سے پہلے سرکار کثرت کے ساتھ ان کلمات کو ادا فرماتے صبح شانک اللہ کا اشہد اللہ الہ اللہ انتا افتاب فرو کا و اطوب علیہ مثال ظاہری سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ ان کلمات کو ادا فرما دیں یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وال تمام گناہوں سے معصوم کہ شرعی اعتبار سے انبیاء سے صدور گناہ کے محال اور پیارے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المعصومین ہیں انبیاء کے سردار فرشتوں کے سردار تو معصوموں کے آقا ہمارے آقا ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو آپ کے استغفار کرنے کا مطلب کیا ہے استغفار تو ہوتا ہے کسی کوتا کے اوپر یا کسی گناہ کے اوپر پیارے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گناہ سے بھی معصوم سگیرہ ہو یا کبھی اور اسی طرح کوتا سے بھی معصوم تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مغفرت طلب کرنے کا مطلب کیا ہے علماء کرام نے اس کے متعدد معانی بیان فرمائے ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت کے ساتھ استغفار فرمانا اس لیے تھا تاکہ امت کے لیے سنت قائم ہو جائے امت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک کی پیروی کرے اپنے گناہوں سے مغفرت بھی طلب کرے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل ہو جائے تو امت کی تعلیم کے لیے اور امت کے لیے سنت قائم کرنے کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم استغفار فرمایا کرتے تھے ایک اور جواب یہ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ ول وسلم کا استغفار کرنا یہ اصل میں اپنی امت کے گناہوں کے بارے میں تھا اللہ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں مراد اپنی امت کے گناہوں کی مغفرت کا سوال کرتا ہوں تو گویا سرکار کا استغفار کرنا یہ امت کے حق میں رحمت تھا کہ امت کے گناہوں کی مغفرت طلب کی جا رہی تھی ایک اور جواب یہ دیا گیا شیخ شہاب الدین سوروردی رحمتہ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالیہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا ول آخر خیر اللہ کا مینل <الْأُولَى> اے محبوب آپ کے لیے ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے آپ کی ہر آنے والی ساعت پہلی ساعت سے بہتر ہے آپ کا ہر آنے والا لمحہ پہلے لمحے سے بہتر ہے تو اب جو بھی آنے والی ساعت ہے اس ساعت میں سرکار کا مرتبہ بلند ہوتا ہے آپ کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے آپ کے مدارج مزید رفات حاصل کر لیتے ہیں تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان موجودہ مدارج موجودہ مراتب کے اندر اپنی پچھلی حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ پہلے سے نیچے نظر آتی تو وہ جو پہلے سے نیچے نظر آنے والی حالت ہے اس حالت کو دیکھ کر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں استغفار کرتے ہیں اور ایک اور بڑا ہی پیارا مانا جو یہاں پر علماء نے بیان فرمایا وہ فرمایا کہ اللہ تمارک بالا نے خود ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یوشب الطوی اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے گویا جو توبہ کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اسے اللہ کی محبت مل جاتی ہے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں توبہ کرنے والے سے اللہ محبت فرماتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب استغفار اور توبہ کرتے ہیں تو آپ کی محبوبیت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو گویا سرکار طلب استغفار کے ساتھ اور طلب توبہ کے ساتھ اللہ تعالی سے اس کی محبت کا سوال کرتے ہیں تو جتنا استغفار کرتے ہیں اتنی آپ کی مقام محبوبیت میں اضافہ ہو جاتا ہے جتنی توبہ طلب کرتے ہیں اتنا مقام محبوبیت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ استغفار اور طلب توبہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا سوال کرنا ہے استغفار اصل میں طلب محبت ہے طلب توبہ اصل میں طلب محبت ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے چونکہ استغفار کا بیان ہے تو استغفار کے ضمن کے اندر ہی وہ حدیث مبارک ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے دل کے اوپر پردہ چھا جاتا ہے ان نہل بھی میرے دل کے اوپر ایک پردہ سا چھا جاتا ہے تو میں اللہ سے مقصرت طلب کرتا ہوں استغفار کرتا ہوں اب سرکار کے دل پر پردہ چھا جاتا ہے جو عربی الفاظ ہیں اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں تو اب اس پردہ چھا جانے کا مطلب کیا ہے سرکار کے دل پر پردہ کوئی معاذ اللہ کوئی غفلت کوئی حجاب کو ایسا تو نہیں ہو سکتا امام اسمعی لغت کے بہت بڑے امام ہیں ان سے کسی نے سوال کیا کہ یہ جو حدیث مبارک میں ہے لا اللہ قلع کا مطلب کیا ہے امام اسمعی نے بڑا پیارا جواب دیا فرمانے لگے لو کانا کلب غیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سرکار کے قلب اطہر کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوال ہوتا تو میں اس کا جواب دے دیتا وہ اماں کلب صلی اللہ علیہ وسلم فلاح ادری اور معاملہ چونکہ سرکار کے قلب کے بارے میں ہے کہ اس پہ کوئی پردہ آ جاتا ہے تو میں اس کو نہیں جانتا کہ وہ کون سا پردہ ہے وہ کس قسم کا پردہ ہے اس کا مطلب کیا ہے اسی طرح کا ایک جواب حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ نے بھی دیا آپ نے فرمایا لولا حال وسلم کہ اگر یہاں جو بیان ہوا یہ اگر سرکار کے بارے میں نہ ہوتا کسی اور کے بارے میں ہوتا لکلم توفی تو پھر میں اس میں کلام کرتا ولا تکم اللہ اللہ منکانا مشرف تو کسی کے حال پر کلام نہیں کر سکتا مگر وہی جو اس کو جاننے والا ہو اب سرکار کی یہ حالت کون سی ہے یہ حال کون سا حال ہے یہ مقام کون سا مقام ہے اس کے اوپر ہم جیسے کلام نہیں کر سکتے البتہ ایک بزرگ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے خود سرکار سے پوچھا امام ابو الحسن شاہری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ کی, کی تو میں نے سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ پردہ مطلب کیا ہے پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک غین فرمایا یہ تو اللہ کے انوار و تجلیات کا پردہ ہوتا ہے یہ تو اللہ کے انوار کا پردہ ہوتا ہے دنیوی یا دوسرے لوگوں کے اعتبار سے پردہ ہو تو اس پردے کا مفہوم کچھ اور بن سکتا ہے مگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب اطہر کے حوالے سے بات ہوگی تو یہ انوار و تجلیات کے پردے ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو ڈھانپ لیتے ہیں اور ان پر رحمت نچھاور کرتے ہیں تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار فرمانا توبہ کرنا یہ ہمارے لیے سنت کائن کرنے کے لیے تھا ہماری تعلیم کے لیے تھا پیارے جاتا صلی اللہ علیہ ول وسلم کی اسی طرز عمل اور اسی اسلوب زندگی کا ایک اور حصہ وہ تھا لمبی لمبی دنیاوی امیدیں نہ رکھنا جسے عربی کے اندر قصر عمل کہا جاتا ہے امید کو چھوٹا کرنا امید کو کوتا رکھنا چونکہ لوگوں کی اکثریت غفلت کا شکار ہوتی ہے لمبے لمبے منصوبے بناتے ہیں سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں زندگی کی مدت کا معلوم نہیں ستر سال کی عمر کو پہنچ کر بھی اگلے سو سال کے منصوبے اپنی ذات کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں تو یہ جو اس طرح اپنے آپ کو غفلت میں ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو توبہ سے دور رکھتے ہیں نیکیوں سے دور رکھتے ہیں نیکیوں کے ماحول سے دور رکھتے ہیں کل توبہ کر لوں گا پرسوں توبہ کر لوں گا فلاں دن میں نیکی کا کام کروں گا اس دن سے نماز شروع کروں گا اس دن سے اپنے گناہوں سے توبہ کروں گا فلاں وقت آئے گا تو میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں گا عمر رسیدہ ہو جاؤں گا بوڑھا ہو جاؤں گا تو میں نیکیوں کی طرف آؤں گا تو یہ جو اس طرح کی لمبی امیدیں باندھ کر اپنے آپ کو غفلت میں ڈالنا ہے یہ غفلت میں ڈالنا کہلاتا ہے لمبی امیدیں تول عمل لمبی امیدیں اور ایسی امیدوں کو ختم کر دینا اور ہر وقت اللہ کی رضا اور نیکی کے لیے تیار رہنا اور وہ نیکی کر دینا اسے کہتے ہیں چھوٹی امید رکھنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ نیکی کی طرف سبقت فرماتے جلد نیکی کا عمل کرتے اور اس میں ہمارے لیے درس اور ہمارے لیے سبق ہوتا تھا ایک واقعہ سنیے حضرت بن حارس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز کی نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی سے, روانہ ہوئے اتنی تیزی سے گئے کہ لوگ حیران ہو گئے تعجب ہوا ان کو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف کیوں گئے جب سرکار واپس تشریف لائے تو ارشاد فرمایا کانا اندی تبر تو انبیتا ہوں اندی فا بکسمتی فرمایا کہ میرے پاس کچھ سونا تھا میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ وہ سونا ساری رات میرے گھر میں رہے میں نے اس بات کو ناپسند کیا اس لیے میں تیز تیز گھر پہنچا تاکہ اس کو تقسیم کرنے کا حکم دے دوں کہ یہ سونا میرے گھر میں رات نہ گزارے رات ہونے سے پہلے پہلے اس سونے کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے صرف کر دیا جائے اسی طرح کی ایک اور روایت میں ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کہیں سے مالو اسباب سے لدے ہوئے چار اونٹ آئے میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ کیا کروں سرکار نے فرمایا تقسیم کر دو فرماتے ہیں کہ میں نے تقسیم کرنا شروع کیا جو قرض خا تھے ان کو دے دیا جو غریب تھے ان کو دے دیا یہ میں کرتا رہا کچھ تھوڑا سا حصہ باقی بچ گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ جو باقی بچہ ہے یہ رات ٹھہرنے نہ پائے رات ہونے سے پہلے پہلے اسے بھی اس کے مستحقین تک پہنچا دینا حضرت بلال فرماتے ہیں کہ رات ہو گئی کوئی ایسا شخص آیا نہیں کہ جس کو میں وہ مال دے سکوں فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رات مسجد میں گزاری اپنے گھر تشریف لے کر نہیں گئے اپنے گھر تشریف لے کر نہیں گئے مسجد کے اندر رات گزار دی کہ جب تک یہ آیا ہوا مال سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہو جاتا تب تک میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا فرماتے ہیں اگلا دن آیا اگلا دن بھی سارا گزر گیا شام کا وقت ہوا تو فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مستحقین آئے میں ان کو بازار لے کر گیا ان کے لیے کپڑے خریدے ان کے لیے کھانے کی اشیاء خریدی ان کے درمیان مال تقسیم کیا جب سارے کا سارا مال خرچ ہو گیا پھر میں سرکار کی بارگاہ میں آیا اور آ کر میں نے اطلاع دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا مال اللہ کی راہ میں صرف ہو چکا ہے اب کچھ بھی باقی نہیں تب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کی آواز بلند فرمائی کہ اللہ اکبر الحمد یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے راحت کا اظہار فرمایا کہ اب میرے دل کو سکون ہو گیا کہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ ہو چکا ہے یہ ہے کہ یہ مال سنبھال کے نہیں رکھا جائے گا کہ یہ فلاں دن کام آئے گا فلاں وقت کام آئے گا فلاں منصوبے میں کام آئے گا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا سے بے رغبتی کا اظہار فرما رہے ہیں تاکہ امت کے لیے ایک طریقہ قائم ہو جائے اور امت کو معلوم ہو جائے کہ دنیا کے اندر کتنا دل لگانا چاہیے یا نہ لگانا چاہیے اسی طرح کا ایک اور واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں فرمایا کہ ایک روز شام کے وقت آٹھ دنم بارگاہ رسالت میں پیش کیے گئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات بستر پر پہلو بدلتے رہے نیند نہ بستر پر پہلو بدلتے رہے اسی دوران ایک سائل آیا مانگنے والا آیا گلی سے گزرا اور اس نے سوال کیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور وہ آٹھ دن اسے عطا فرما دیے اور واپس آ کر لیٹے اور لیٹتے سو گئے پہلے رات کو نیند نہ آئی آٹھ درم صرف ہو گئے تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آ کر سو گئے صبح ہوئی تو حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم اس بے چینی کی وجہ کیا تھی فرمایا کہ میرے پاس شام کے بعد آٹھ درم آئے تھے جب تک میں ان کو تقسیم نہ کر چکا مجھے چین نہ آیا جب تک ان کو تقسیم نہ کر چکا مجھے چین نہ آیا تو پیارے آخر صلی اللہ علیہ وسلم کا مالے دنیا کے ساتھ یہ معاملہ تھا اور امید کو لمبا کرنا یا کوتاہ کرنا اس کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک ظاہر ہو گیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لمبی امیدیں ہرگز ہرگز نہ رکھا کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ ول وسلم کے جو اوساف مبارکہ بیان کیے جا رہے ہیں اسی میں آقا کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم کا ایک وصف مبارک ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں گریاؤ جاری کرنا بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں رونا آنسو بہانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کا حصہ تھا حضرت مترف بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ سرکار نماز پڑھ رہے ہیں اور سرکار کے سینائے اقدس سے رونے کی ایسی آواز آ رہی ہے جیسے چکی چلائی جا رہی ہو رونے کی ایسی آواز آ رہی ہے جیسے چکی چلائی جا رہی ہو یہ سرکار سردم کا رونا اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف کی وجہ سے تھا اور حضرت عبداللہ ابن عباس علی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی فرماتے ہیں کہ یمن کا وقت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہوں نے التجا کی اسمین باد علائی یا رسول اللہ ہمیں قرآن پاک کا کچھ حصہ سنائیے جو آپ پر نازل کیا گیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ دوار کی آیات کی تلاوت شروع کی تلاوت کرتے ہوئے جب سرکار اس آیت پر پہنچے فعت بہ شاک جب اس آیت پر پہنچے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آنسو آپ کی ریش مبارک یعنی داڑھی شریف کے اوپر تیزی سے نیچے آ رہے ہیں موتیوں کی لڑی لگی ہوئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑی ان آنسوں سے بھیگ رہی ہے صحابہ کے نے عرض کی یا رسول اللہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ آپ رو رہے ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں رو رہا ہوں اپنے رونے کی وجہ آپ نے بیان فرمائی ارشاد فرمایا ان نہ سعید فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے ایسے کٹن راستے پر چلنے کے لیے مبروض فرمایا جو تلوار کی دھار کی طرح تیز ہے جو تلوار کی دھار کی طرح تیز ہے یعنی منصب رسالت کی ادائیگی یہ تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز راستہ ہے جس پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابن مسعود اے علی الق مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ سرکار فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کر سنا آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا میں نے حالانکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ قرآن میں دوسروں سے سنوں میری یہ خواہش ہے کہ میں دوسروں سے قرآن سنوں فرماتے ہیں کہ میں نے سرکاری دعالم اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی جب تلاوت کرتے ہوئے میں اس آیت پر پہنچا شہیدا تو کیسا ہوگا جب ہر امت سے ہم ایک گواہ لائیں گے اور ان سب کے اوپر اے محبوب آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو کے موتی ٹپک رہے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کو سن کر رو رہے ہیں اور سرکار نے مجھے فرمایا حسبو کا بس اتنا کافی ہے اتنی جراوت کافی ہے تو پیارے آکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گریاؤ جاری کرنا قرآن سنتے ہوئے قرآن پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم